سور فات ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورائے مبارکہ کے شان نزول سے پہلے وہیں قرآن کی رسول اور قرآن مجید کے تدلیم کے متعلق اور اعراب اور حروف اور رکوات کے متعلق چند گزارشات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس کائنات میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسانوں میں سے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا اب اللہ تبارک و تعالی کے ان پیدا کی ہوئی چیزوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تین طرح کے علومتہ فرمائے ہیں ایک وہ علم جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ دیکھ کر اس چیز کے متعلق معلوم کیا جائے کہ اس کی صورت کیسی ہے سرخ ہے سفید ہے دوسرا یہ کہ اس چیز کے محیط کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں پہلے دو طرح کے جو علوم ہیں وہ تو انسان کے اپنے تجربے سے اور مشاہدے سے متعلق ہیں لیکن جو تیسرے طرح کا علم ہے کہ اس چیز کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں اس کے لیے وحی کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ سلاد والسلام سے ہی وہی کا سلسلہ اپنے بندوں کے رہنمائی کی رہنمائی کے لیے شروع فرمایا تاکہ بندے اللہ کے پیدا کیے ہوئے نعمتوں کے متعلق اللہ کی رضا کو معلوم کر سکے یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کے مکمل ہوا اور قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری چیزیں واضح فرمائیں کہ کون کون سے کاموں اور چیزوں کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون کون سے کاموں کے کرنے اور چیزوں کے استعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید کے ذریعے واضح فرمایا گویا وہی انسان کی ضرورت ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ناز فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کے طرح سے نظر ہوتی تھی تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی حضرت صلاحۃ السلام اپنے اصل صورت میں آتے جس طرح غار خیر میں آئے کبھی صحابی کی صورت میں آتے انسان کی صورت میں آتے جس طرح کہ حضرت دکھ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کئی مرتبہ آئے اور کبھی صرف آواز سنائی دیتی تھی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتا تھا اور کبھی چونکہ جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برائے راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ناز فرماتے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہوتا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج والی رات میں بات فرمائی تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا تو یہ وہی کے وہ طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار فرمائے پرانی مجید کے سب سے پہلی صورت جو آیات نازل ہوئی وہ تو آخرے پارے سورہ الح کے ابتدائی پانچ آیاتیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک جب چالیس سال کی ہوئی تو پہلے وہی غار ہیرا میں حضور نبی کریم صلیمت نازل ہوئی خوراک بسم ربک الب خلق اس کے بعد تین سال تک وہی کا سلسلہ موقوف رہا اور تین سال کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ مدثر کے آیاتی نازل فرمائی اس کے بعد پھر سورہ مزمل کے آیاتی نازل ہوئی اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ ہے شروع میں قرآن مجید کی نزول کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائے رکھی تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ صلیم تھے وہی مکمل ہونے کی فوری بات اللہ کے رسول کے زبان سے قرآن کے وہ نازل ہونے والے آیاتوں کو سنتے انہیں یاد کرتے اور انہیں اپنے پاس میں کر کے محفوظ فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہی تیئ سال کے عرصے میں نازل ہوئی قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا تئ سال کے عرصے میں ظاہر بات ہے کہ نزول وحی کے دوران قرآن مجید کو کتابی شکست دینا ممکن نہیں تھی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما لیں اس کے بعد قرآن مجید کے محفوظ کرنے کے دو طریقے تھے ایک تو یہ کہ بےشمار صحابہ کرام قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یاد کیا کرتے تھے اور وہ حافظ قرآن تھے اور اس زمانے میں یاد کرنے کا رواج زیادہ تھا لکھنے کے مقابلے میں لیکن دوسری طرف ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا بھی اہتمام فرمایا تھا اور کئی صحابۂ کرام تھے جو کافی بہن تھے اس طرح کے حرف فاروق ربی ابا ہوتا دان ہو حضرت عبدالرحمان ہوتا دان عنہ حکم فاروق ربی ابا ہوتا دان اور حضرت صدیق رضی اللہ ہوتا دان ہو حضرت امیر معامی رضی اللہ ہوتا دان ہو اور خواتین میں سے حضرت عائشۂ صدیقہ رضی اللہ ہوتا ہے اور اسی طرح کئی دوسرے تو حبائی کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلت کے بعد حضرت و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر پرانی مجید کے ان متفرق حصوں کو یہ کر دیا گیا اور ان کو ایک کتابی صورت دی گئی حر و شاروف ربیم تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہی صورت رہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام پھیل گیا اور مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے پرانی مجید کو اپنے انداز سے پڑھنا شروع کیا اور اس انداز سے پڑھنے کی وجہ سے قرآن مجید کے ادائیگی میں کوئی غلطیاں آ جاتی تھی جس سے معنی بدل جاتے تھے تو اس کے لیے صحافۂ کرام بڑے فکر مند ہوئے کہ اس طرح سے تو قرآن کا اصل جو ہے وہ کہیں خدا تھا مجروح نہ ہو جائے تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ قرآن مجید کو ایک ہی صورت میں مخصوص کر دیتے ہیں اور باقی ساری صورتیں معدوم کر لیتے ہیں ختم کر لیتے ہیں اس کے لیے صحابۂ کرام کے ایک بہت بڑے حافظوں کے اور جنہوں نے وحی, کے وحی کو محفوظ کر لیا تھا لکھ کر کے ان کو جمع کیا گیا اور پھر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو کتابی شکل دی گئی شروع میں اس پر زبر زیر پیش اور نقطے نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بعد میں پھر اس پر یہ نقطے لگائے گئے اس لیے کہ شروع میں عرب بغیر نقطوں کے پڑھنے کے عادی تھے لیکن بعد میں حجم میں پہنچنے کی وجہ سے ان کے لیے اس کا پڑھنا مشکل ہوا تو پھر وہاں پہ زبر زیر پیش اور نقطے لگائے گئے رکو وغیرہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی لگائے گئے بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت حسنی وسیع رضی اللہ رحمہ اللہ جو مشہور تعلیم میں ہیں انہوں نے حجاج جبنی یوسف کے کہنے سے لگائی رکو اور آیتیں انہی کے دور میں لگائی گئی اور ان, ان کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک رکو پہ ایک بات عمومی طور پہ ختم ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رکو پہ ہر بات ختم ہوتی ہو اور وہاں سے آگے نئی بات شروع ہوتی ہو جس طرح کی سوری یوسف میں پوری سورہ یوسف میں ہر یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں کئی رکو ہیں تو ہر رکو پہ پہلے بات ختم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اکثر کیسے ہوتا ہے تیس پارے ہیں قرآن مجید کے یہ تیس پارے فکر کرام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے والوں کے آسانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یہ تیس پاروں کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہے کہ تیس ہی بارے ہیں یہ تیس باروں حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے یہ پڑھنے والوں اور خصوصاً بچوں کے پڑھنے کے آسانی کے غرض سے یہ سارے فکر کرام نے مقرر فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ فاتحہ سمانا ہوتا ہے شروع کی جی صورت اور باہر بات ہے کہ اسی سورت سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے اور اس صورۂ مبارکہ کے کئی اور نام بھی ہے اس کو امل قرآب بھی کہا جاتا ہے قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے قرآن کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس سرہ مبارکہ میں قرآن مجید کا مکمل خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اوز باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے قرآن مجید میں ہے کہ ہیں قرآن جب آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے شروع کریں تو اس کے شروع میں اعظب باللہ پڑھ لیا کریں اور ساتھ ہی بسم اللہ بھی پڑھ لینی چاہیے اعظب باللہ یہ قرآن مجید ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور بسم اللہ کسی بھی اچھے کام کو کرنے سے پہلے ضرور پڑھ چاہیے اردود ادھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مکام کے جو بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتی ہے اسی لیے بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی گئی ہے اگر ایک صورت شروع کیا گیا اور پھر دوسری صورت اسی مجلس میں پڑھنا محسوس ہو تو پہلے صورت کے ختم ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنے میں چاہیے نماز کے متعلق بسم اللہ کے بارے میں ایک دو مسئلے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز के کے بعد یعنی سبحانہ کمرہ کے بعد اور الحمد الشریف شروع کرنے سے پہلے اوز البل اور بسم اللہ دونوں پڑھ لینے چاہیے پہلے رکعت میں دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے اوز بلّہ نہیں پڑھنی چاہیے اور یہ آہستہ پڑھنا چاہیے بہن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہایت فراہم کرنے والا ہے الحمد تمام تاریخیں اللہ ہی کے لیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ اگر ایک بندے کو اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھی نعمت مل جائے اور وہ اس کے ملنے سے بہت زیادہ خوش ہو اور وہ اس کا شکر بھی ادا نہ کر سکتا ہو اتنا زیادہ وہ خوش ہو لیکن اس بہت بڑے نعمت کے ملنے پر اگر وہ الحمدللہ للہ دیں تو گویا اللہ نے جتنا کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ اس نے اللہ کے راستے میں خراب کر دیا یہی وجہ ہے کہ کسی اچھی نعمت کے ملنے میں الحمدللہ للہ کے دینا چاہیے کہ تمام تر تاریخیں اللہ کی لیے ہیں رب العالمین جو مربی ہے ہر ہر عالم کا پرورتگار ہے تمام جہان والوں کا رب کا کمانا تربیت کرنے والا عالمین کئی عالم ہیں عالم ارواح ہے عالم دنیا ہے عالم برز ہے عالم آخرت ہے ان سبوں اور ان سب عالموں میں پائے جانے والے تمام مخلوق کا رب اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے اور وہ بڑا محقان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے مالک کے یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا اللہ تبارک و وطالیہ صرف یہ نہیں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے بلکہ وہ دنیا کا بھی مالک ہے لیکن دنیا میں کئی ایک لوگ ایسے بھی ہیں کئی ایک ایسے قومی بھی ہیں جو اللہ کی وجود کی ملکن ہے اور وہ شاید یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے دم سے آباد ہے اللہ آخرت میں ان کی یہ غلط فیمی بھی ختم فرما دے گا اور پھر ان کو بھی وہاں معلوم ہو جائے گا کہ اصل مالک تو اللہ تبارک و وطالعہ کے ساتھ ہے انا ادو اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں وہ عیا غلط اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جس طرح عبادت کرنا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے ایسے ہی مشکلات میں مدد مانگنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے کہ مدد اس سے مانگی جاتی ہے جو مدد دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور جو خود مدد میں غیر کا محتاج ہو ظاہر بات ہے وہ کسی اور کو محتاج کسی اور کی مدد نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات وہ ہے جو کسی کی مدد کرنے میں کسی کا مختارج نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے فراۃ المستقیم اح دن چلا دیجیے ہمیں افسرات المستقیم سیدھا راستے پر اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے قرآن مجید میں اگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشعار ہے کہ اللہ دینا انعام اللہ علیہ مینن حسدیقینہ بشحدۂ وَس علیہ ان کا راستہ جو امبیا کرام کا ہے جو شہدۂ کرام کا ہے اور جو سچے لوگوں کا راستہ ہے اور جو نیز لوگوں کا راستہ ہے صراب اللہ دینا علیہ جن پر تو की انعامات کیے ہیں اور انعامات انہیں لوگوں کیئے ہیں غیر المحبوب عالیہ یہ ناراس ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا یعنی یہودین اور نابو جو راہ گم ہو گئے یعنی عیسائی اس لیے کہ یہود نے جان بوجھ کر کے سچ کو چھوڑا اور حسد کی وجہ سے حق کا انکار کیا اس لیے اللہ کا ان پر بڑا غضب ہوا اور اللہ بڑا ان سے ناراض ہوا لیکن عیسائی غلط کے کی وجہ سے خود سے راہ, راہ سے ہٹ گئے اور وہ غلطی میں یہ تھی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمارے مقابلے میں تو کوئی نہیں یہی غلطی میں ان کو اللہ کے رضا مندی سے جھوٹ لی گئی الحمد للہ